أحمد الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أحمد الله وبركاته وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأت بالغنى لمن اتخذ وعن أبي أمامة ربي الله تعالى عنه قال أتار جل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللہ رجول غذا سے شدید ید الجرا و دکرا ما له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کا رہو یہ سنن اپنے کی حدیث ہے جو صنعت کھڑی منکور ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے اخلاص کی بڑی اہمیت بیان دیا اسلام میں اخلاص کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے جتنی بھی عبادات انسان کرتا ہے اور جتنے اعمال اور جتنی نیکیاں کرتا ہے سب کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے ابو دردہ نبی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمایا ادیا کل لوہا من پور کن سیاح اینڈا وبی وزا اور ماں کالا رہی, رہی یہ بڑی مشہور حدیث ہم نے پڑھی ہے نبی رہسرا ساتھ فرماتے ہیں اجنیا اللہ مل اونا وہ من اونا تما سیاہ اللہ مب تک یا دنیا میں انسان کتنا بھی عمل کر ڈالے لیکن اس کے سارے آماد بیکار ہیں اس کے سارے آماد اس کو اللہ تعالی سے دور کر دیں گے علامک یا بے ہی وجہ گا صرف انسان کے انہیں اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے جن اعمال کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا جس میں صرف اللہ تعالیٰ سیردہ خوش نوبی متع نظر اسی انسان کا امن اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے ابو امام الحارسی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ایک شخص نبی علیہ سراسان کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا رسول یا رسول اللہ ان نرجم قدافی شبیر جلیید الجرا وسد یا رسول اللہ آپ سے یہ پوچھنا ہے ہمیں کہ ایک شخص مسلمان ہے کلما گو ہے ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ کی رام یہ جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رام یہ جہاد کرنا یہ چاہتا ہے اولن تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہاد کا اجرو سوال دے دو ارادے اس کے ہیں دو مقصد کے تحت دو جہاد کر رہا پہلا مطلب یہ ہمارا لن سے رادی ہو جائے نہ دو وقت بھی کرا اور سوچتا ہے کہ چلو اب وہ کے ساتھ تھوڑا سا تھوڑا سا ہمارا نام بھی روشن ہو جائے گا ہمیں لوگ پہچان ملیں گے یعنی چرچا ہو جائے گا وہ سی کاری کے لیے اپنی شہرت کے لیے نہیں لڑتا مین وقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و سوال لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا ہے کرو اسی کے طریقے ہمارا دنیا میں چرچا بھی ہوگا لوگوں میں ہمارا نام بھی مشہور ہو جائے گا تو آپ بتائیں ایسا انسان اتحاد کرنے کے لیے یار سوال رہو اس کو کیا ملے گا یعنی کتنا اجر و سواب اس کو ملے گا اللہ سے میں لاشا لو اس کو ڈرا برابر اور ثواب نہیں ملے گا یہ بھائی ہر عمل اخلاص پر کرنے والی غور کریں رسمنڈا شہید الہو اس کو کچھ نہیں ملے گا لیکن ابو امام رضی اللہ تارا میں کہتے ہی ہیں اس شخص نے پھر یہی سوال کیا یا رسول اللہ دراجوں کا دفادار فری سلیل اللہ یو ریڈل اجلا وہ فکر آدمی اللہ کے کلمی کو برند کرنے کے لیے جہاز کر ہے اور اجاب کی ہے لیکن سوچا وہ اسی بہانے ہمارا نام بھی روشن ہو جائے ہمیں شہرت حاصل ہو جائے جی تو اس کو کیا ملے گا کتنا ملے گا صاحابی اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ سو فیصد اگر نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے اللہ کے لیے کر رہے ہیں اگر و سوال کی سے اور تھوڑا سال شہرت بھی چاہتے ہیں تو چلو کم سے کم پچہتر فیصد اگر سوال مجھے پچیس فیصد اللہ تعالی کام دے نہ دے چونکہ پوری نیت بہاد کی نہیں ہے اس لیے پھر اس نے پوچھا یار رسول ایسا نہیں ہے کہ آج کسی دنیا کے لیے سورج کے لیے رحاج کرتا ہے دین کے لیے بحاض کر رہا ہے لیکن تھوڑا پہلا یہ ایک طرح سے بہانا ہمارا نام بھی ہو جائے گا تین مرتبہ اس نے یہی سوال اٹھایا آج میں لا سید رہو کیوں بار بار ایک ہی سوال کرتے ہو لا سیدا رہو اللہ تعالی اس کو کچھ بھی اجو سوال نہیں دیں گے پھر آپ نے چوتھی مرتبہ اس کو سوال کرنے کا چانس نہیں دیا آپ نے پھر اس کے بارے میں بتایا یاد رکھو ان اللہ ان اللہ لا لایت بلو ان اللہ لا بلو آسلن مر تم یا بل ہوگا بھائی جو بار بار ایک ہی سوال کرتے ہو یاد رکھو ان لمحہ گا مرو اللہ تعالی کسی انسان کے کسی بھی امر کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جو سو فیصد جب تک سو فیصد صرف اللہ کیردا کے لیے نہ کرے ان نو لاحق بل امن ان لاحق کو بھی ابھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کتنا میرے لیے کر رہا ہے اور کتنا اپنے ماپ کے لیے کر رہا ہے نہیں سو فیصد جب تک انسان کوئی نیک امن صرف اللہ ان کی رضا کے لیے نہیں کرے گا عروشواب کے لیے نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ اس کا کوئی امر قبول نہیں کریں گے اس کا کوئی عرو سواب اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ ہمارے سارے نیک امان ہمارے رو دے ہماری ساری نیکیاں اللہ تعالی کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گی اس وقت ہمیں اجواب ملے گا جبکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی خوش کے لیے کیا جائے اس میں ذرہ برابر کوئی اپنا مقاد نہ ہو اخلاق کس کو کہتے ہیں اس حدیث سے اخلاق میں آ ہوگا اخلاص کہتے ہیں خالص کرنے کو کسی چیز کو دوسری چیزوں سے خالص کرنا اس کو عربی روا کیا کہتے ہیں اخلاص شریعت کے اصطلاح میں اخلاق کہتے ہیں تمام آپ کے نیک آواز شاعری عبادات صرف خالص اللہ عبا کی عبادت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آقر کے عل و شواب کے لیے آپ کریں ہر بنیادی مفاد سے اور ریا کاری سے خارج کرتے ہی اس کو کہا جاتا ہے اخلاق اور یہی وہ اخلاق ہے جس کا تذکرہ تمام پاک میں اللہ تعالیٰ بہت سارے مقام آ کر کیا بڑی مشہور آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورا دماحا ورا کی یا اے کو جا کو تم قربانی کا جانور سدا کرتے ہو قربان کے جانور کا خون جانور کا گوشت جانور کے گڈیاں یہ جانور کا کوئی حصہ اللہ تعالی کے ہاں نہیں جاتا وران ہو تکوا بنکو اللہ تعالی کے یہاں جو چیز پہنچتی ہے تن کو کہ تمہارے دل میں تکوا کتنا اور خلاق کتنا ہے تم نے جتنے اخلاص کے ساتھ جانور جب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہی اخلاص اخلاق تعلق قبول ہوتا ہے جس رات تمہارا پہنچتا ہے اخلاص رات کے آباد جانور کا قربانی کے جانور کا کوئی حصہ اللہ رب الازم کے یہاں نہیں جاتا وماں بطبا محبل سینتی اللہ تعالیٰ خاص رواتے ہیں تمام لوگوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو مخلصی الدیث اللہ کی عبادت کو اور اللہ تعالی کے دین کو بالکل خاص کرتے ہوئے اس میں سرا برابر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اب اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا سارے ہمارے سارے عمل کم سے کم دو چیزوں سے خالی یہی سمجھ رہا ہے جو بھی ہم نیک عمل کریں ہمارے نیک آماد کم سے کم دو چیزوں سے بچیں گے خالص رہیں گے تبھی ہمارا عمل اللہ تعالی کے قابل امول ہے نمبر ایٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریا کاری ریا نمول دکھلاؤ ریا سے عمل پاؤ مثال کے امام مالک کا ہم گنجادے نقل کرتے مستم مالک کی روایت مستہ کی روایت ایک دن نبی علیہ فاط نے ساتھ روایا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ سب سے بڑا چور کون ہے سب سے بہترین چور کون ہے بتا سکتے ہو لوگوں نے کہا کہ چور کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے گھر میں جا کے چوری کیا ہو کسی کے پاس مارا ہو لوگوں نے کہا سب سے بڑا چور ہے کہ دکان لوٹ رہنے ہی نہیں سب سے بڑا چور ہے جی کسی کے پاسی کے مار نہیں سب سے بڑا چور وہ ہے اس کی گاڑی توڑ کر کے پیسہ نکال گئی بہت ساری چیزیں بیان کی اللہ سے بین سب سے بڑا اور سب سے برا چور نمازی دیکھا سارا کرتی الردی یز کو بھی سلا لے سب سے بدترین چور سب سے برا اور سب سے بڑا ٹور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے اب نماز میں چوری کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ خود بھی سجدے میں جاتا ہے دوسرے بھی سجدے میں جاتے ہیں اور آدمی سجدے میں رہتا ہے پیٹ کے ہاتھ ڈال کر سے کچھ نکال لیا جائے یا آدمی چشمہ اور موبائل کچھ لوگ رکھ دیتے ہیں آدمی سجدے میں گیا اور اس کو کھینچ کے اپنی طرف کر لیا جو یہی سمجھیں گے آر سو میں یہ نہیں ہے سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنے نماز میں چوری کرے اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جب جب اس نے دیکھا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو نماز خوب اچھی طرح سے پڑھا خوب رکو بھی برابر سیدا بھی برابر خوب اچھی طرح سے پڑھا اور جب دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہے تو بس سوچنا بیٹھنا جتنی جلدی جلدی ہی رکو سجدہ مکمل نہ ہو اور نماز خراب پھیر کر کے بھاگ جائے آج اپنا سب سے بڑا چور یہ سب سے بڑا چور لی اور یہ حدیث اس وقت کی ہے جب کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا نادل رہی اس وقت آپ نے سوال کیا دیکھیں اب یہ نماز تو پڑھ ہے لیکن سب سے بڑا چور کرار دیا گیا اور اس نے چورایا کیا ریاکاری کی اس نے لوگ اگر دیکھیں تو نماز اچھی پڑھے گا اور لوگ نہ دیکھیں تو نماز کائدے کی نہیں پڑھتا تو پہلی چیزیں ریا کاری سے پاک ہونا ہر قسم کی ریا سے ہم محفوظ ہوں اور کسی بھی قسم کی ریا کاری دکھلاوا ہمارے اندر نہ پایا جائے اور یہ بھی یاد رکھو نبی نگی ریشا سم رشا سرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جن کو جہنم میں ڈال کر کے جہنم بھڑکایا جائے گا پھر اس کے بعد مجرموں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ تین قسم کے لوگ ہوں گے وہی کیا سب کچھ لے گی لوگوں کو دکھلانے کے لیے پہلا ایک شخص ہو کھلایا جائے گا جس کی گزن کٹی ہوگی ہوگی خون بہتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے رام اس نے جہاد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ہم نے کچھ کو قوت و طاقت دیا تو کیا کیا اس نے کو کہے گا یا کتل ہم آپ نے ہمیں صحت تندرستی قوت و طاقت دیا میں اسلحا لے کر کے میدان جن میں آیا اور کافروں سے جہاد کرنا شروع کیا ان سے قتال کرتا رہا جہاں تک کہ کافروں نے ہم کو شہید کر دیا اللہ تعالیٰ کروں کہ سدکتا سدکتا سدکتا واقعی اس میں کوئی شک نہیں میدان جہاد میں تجھے قتل کیا گیا اور تجھے شہید کیا گیا اور لوگ یہی سمجھتے رہے لیکن نے میرے کل میں یا میری ریٹا کے لیے نہیں کردار کیا تھا تو نے اس لیے کردار کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بہت بڑا ہمت والا بہادر آدمی ہے فقر کی را دنیا میں تیری شہرت ہو گئی اب تجھے رہ تیری شہادت کا کوئی اجر سوال یہ پہلا انسان دوسرا انسان قاری ہوگا کون ہوگا قرآن کا قاری اور عادت میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اڑائیں گے لال بھی آپ نے, ہم, نے, کو نے کیا کیا؟ کہ ہم کو علم دیا ہم نے پڑھا اور اتنے لوگوں کو پڑھایا اتنے لوگوں کو سدھارا اتنے لوگوں کو ہم نے تعلیم دی اتنے لوگوں کو میں نے سکھایا بہت لمبی بات کرے گا اللہ تعالیٰ سمجھ سبکتا سدکتا اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے تج سے فائدہ اٹھایا اور نے لوگوں کو بہت سمجھایا اور بہت انہیں لوگوں کو پڑھایا لیکن نے میری لیدان کے لیے یہ سب محنت نہیں کیا تھا تو نے اس لیے لوگوں کو پڑھایا اور محنت کیا اس میں کے بعد تاکہ لوگ کہیں کہ تو بہت بڑا عالم یا بہت بڑا تو ہے فرد کی دنیا میں تیری شہرت ہے ہو گئی انتظار کر اللہ دو ہو گئے تیسرا آدمی بہت بڑا مالدار لایا جائے گا سخی آدمی اللہ تعالیٰ اس سخی سے پوچھے گا ہم نے تم کو مار دیا تو تم نے کیا کیا کہے گا اللہ تعالیٰ آپ نے مال دیا میں نے اتنا تیری راہ میں خرچ کیا اتنا گریبوں کی پرورش کی اتنی عکیموں کی دیکھ بھال کیا اتنے بیوی مدار چلائے بہت کچھ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کے سبکتا بالکل تو سچ کہہ رہا ہے واقعی تھی نے عمل کیا ہے ہمیں معلوم ہے لیکن بات اصل ہے جتنا عمل تو نے کیا اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے فلان الجوار فلاں آدمی جو ہے بہت بڑا سخی ہے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ اپنی شہرت کے لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے کہیں بہت سخی آدمی ہے فقطیلا دنیا کے اندر تجھے شہرت مل گئی اللہ وصو فرماتے ہیں یہی تینوں آدمی ہوں گے سب سے پہلے جن کو جہانم میں ہاٮٔم کوئی لوگ ہیں جن کو اللہ تارا جہنم میں ڈال کر کے جہانم کو بھڑکائے گا اور جہاں جہنم کو بھڑک جائے گی تو دوسرے مسلموں کو جہانم میں ڈالے گا اللہ تعالی ہم تینوں قسم کے برے لوگوں سے بتائے حضرت ادی بن حاطف اب تائف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا یار رسول اللہ میرے باپ نے بہت سب کا خیرات کیا تھا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ضرور المسر ہے اگر کوئی بہت کوئی مالدار بہت سخی بن جاتا تو اس کو کیا کہتے ہیں ہاتھ میں وقت بڑی بڑا مال خرچ کیا تھا اس نے تو ایک دن بیٹے نے رسول اللہ میرے باپ جو انتقال کر چکے ہیں وہ تو بہت صدقہ خیرات کرتے رہے بہت غریبوں یتیموں کی مدد کیا تھا اور اسلام نے تو صدقہ کا خیرات کرنے کی بڑی تبیرت بیان کی ہے تو کیا میرے والد کو بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا آپ نے کیا کیا جواب دیا آٹھ سی تمہارے باپ نے جو کچھ کیا تھا صدقہ خیرات اپنا بال کو گئے اٹھایا تھا سنگ انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا اللہ کی رجحا نہیں مقصود تھی انہوں نے شہرت چاہیے تھی شہرت مل گئی اب آخرت نے ان کے لیے سوا جہنم کی کوئی چیز نہیں تو پہلی چیز ہے میرے بھائیوں ہمارا ہر عمل جو ہے وہ کس سے خالی ہو ریاکاری سے دوسری جو آج بڑی اہم جس کی ضرورت ہے ہمارا ہر عمل ہمارا ہماری ہر نیکی خالی ہو کس سے جو بھی نیک عمل ہم کریں اس میں ہمارا کوئی اپنا دنیا بھی مفاد نہیں ہونا چاہیے ایسا تو نہیں ہمارا دنیا بھی مفاد نہیں ہونا چاہیے اگر دنیا بھی مفاد ہوا اور دنیا بھی مفاد ہمارے سامنے رہا تو یاد رکھیں اب دنیاوی مفاد آپ ریاکاری کاری کی نت نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ جو کچھ بھی نئے کام کر رہے ہیں گر کے دوڑوں کو اکھلانا نہیں چاہتے لیکن آپ کے اندر نظراف کی نہیں کیوں آپ اس کو اپنا دنیاوی مفاد چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے حدیث پیش کیا کہ اللہ کیا کہا یہاں رسول اللہ آدمی اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے لیکن سوچتا اسی سے میرا تھوڑا فائدہ ہوگا مجھ کو بھی لوگ پہچان لیں گے میری شہرت تھوڑی چہ جائے گی دیکھیں لوگوں کے دکھلاوی کے لیے نہیں صرف اپنی شہرت کے لیے چاہا اور اللہ رسول نے کیا فرمایا نہیںال یہ عمل کی قابلیت قبول نہیں ہے جب تک کہ سو فیصد اس کا جہاد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو تو ایک سریا سے اور دوسرے اپنے دنیاوی مساج اور ادرا سے خالی ہونا چاہیے یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اخراط بہت ہوتی ضروری ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اندر اخراط پیدا کریں باقی ان شاء اللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں لہٰذا خراب شبہ ان کا